دوبارہ میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں اللہ تعالی کا نام یہاں ذکر کرنے میں اس بات کی تنبی ہے غنیمت لینے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ غنیمت تمہیں اپنے جہاد اپنی بہادری اپنی قربانیوں کی بدولت نہیں ملی ہے بلکہ یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے اس کی مہربانی ہے ورنہ آپ سے پہلے جو امتیں آئی تھیں انہیں غنیمت کھانے کی اجازت نہیں تھی تو اس لیے شکر ادا کرو اور غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں گڑبڑ مت کرو ٹھیک ٹھیک طریقے سے اسے تقسیم کرو حتیٰ کہ ایک سوئی بھی ہو اسے بھی تقسیم کرو طریقے سے تقسیم کرو ہر کسی کو اس کا حق ملنا چاہیے پانچواں حصہ بیت المال کو ضرور دو اور جو چار حصے رہتے ہیں اسے اپنے مجاہدین کے درمیان انصاف کے ساتھ تقسیم کریں اس لیے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو صرف یہ خمس نہیں بلکہ سب کا سب جو ہے آپ کے لیے حرام ہوتا ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا جس طرح پہلی امتوں میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو تو بالکل کھانے کی اجازت نہیں تھی غنیمت آگ آتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی تو یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم کیا ہے اور انہیں غنیمت کھانے غنیمت استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اس لیے اس میں احتیاط ہونی چاہیے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرنا چاہیے اب یہ جو خمس ہے پانچ ہزار میں سے ایک ہزار اسے پھر پانچ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ان پانچوں مصارف کو ذکر فرمایا ہے کہ کس کس پر خرچ کیا جانا چاہیے ولی رسول ولید القربا پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کا حق ہے جب تک وہ موجود تھے تو ان کو ان کا حق دیا جاتا تھا اور کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے اس لیے اب حق چار ہو گئے قربا پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا رشتہ دار جو ہیں وہ یا غریب ہوں گے یا مالدار ہوں گے ہمارے حنفی مذہب میں غریبوں کو دیا جائے گا مالداروں کو نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ پیغمبر علیہ اللہ تلام کے رشتہ داروں کو جو دیا جاتا تھا اس کی دو وہ ایک غریب ہونے کی وجہ سے دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی مدد کرنے کی وجہ سے دوسری بات تو اب رہی نہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے اور دین کی نصرت جس طرح دوسرے کر رہے ہیں اس طرح یہ بھی کر رہے ہیں تو ان کی کوئی خصوصیت اس میں نہیں ہے ابھی یعنی غریب اگر ہوں ان کو دیا جائے گا مالدار ہوں ان کو نہیں دیا جائے گا بات سمجھ میں آ گئی اگر غریب ہوں تو دوسرے غریبوں کے مقابلے میں ان کو ترجیح دی جائے گی اور ان کو پہلے نمبر پر رکھا جائے گا جیسے کہ صاحب ہدایا نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کے رشتہ داروں کو اگر وہ غریب ہوں تو دوسرے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے مقابلے میں ترجیح دی جائے اور ان کو مقدم کیا جائے اور ان کو پہلے نمبر پر رکھا جائے اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے پوری امت پر ان کے رشتہ داروں کا حق ہے پوری امت پر ولیطام یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے والد کا انتقال اس کی بلوغت سے پہلے ہو گیا ہو تو علیہ السلات فرماتے ہیں لا یتما بعد بلوغی یعنی بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہے جو بالغ ہو جائیں اس کے بعد خدا نخواستہ اگر ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے شہید ہو جاتے ہیں تو وہ یتیم نہیں ہے وہ بڑا ہے وہ اپنا کام خود کر سکتا ہے اور اپنی کمائی خود کر سکتا ہے و مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس گزارے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کبھی مل گیا کبھی نہیں ملا وہ اپنی راستے کا بیٹا یہ عربی زبان کے اپنے طریقے ہیں جیسے کہا جاتا ہے ابو ہرا بلی کا باپ تو بلی کا باپ ہوتا ہے انسان یہ اصل میں کسی چیز کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے تو مسافر جو ہے راستے ہی میں ہوتا ہے نا ایسے ہے جیسے راستے کا بیٹا ہے یہ جیسے باپ بیٹا ایک ساتھ ہوتے ہیں تو یہ بھی دونوں باپ بیٹے کی طرح ہیں مسافر ہر وقت راستے ہی میں ہوتا ہے جب بھی دیکھو کسی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے کہاں جا رہا ہو کہ فلاں گھر میں جا رہا وہاں سے کہاں جاؤ گے وہاں سے دوسرے گھر میں جاؤں گا وہاں سے کہاں جاؤ گے وہاں سے دوسرے شہر جاؤں گا ابن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ راستے کا بیٹا ہے یا راستے میں گرا پڑا ملا ہے اس کوئی باپ نہیں ہے نہیں ابن السبیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسافر ہے اور یہ عربی زبان کا طریقہ ہے قائدہ ہے کہ کوئی چیز کسی سے زیادہ نزدیک ہو جائے تو اسے اس کا بیٹا اور اس کا باپ کہہ دیتے ہیں جیسے ابو ہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک بلی پالی ہوئی تھی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت سے ابو ہرا کہہ کر پکارتے تھے بلی والے ورنہ ان کا نام عبد الرحمان ہے پچیس کے قریب ان کے نام ہے جن میں اختلاف ہے کہ ان کا نام کیا ہے بلی والا یہ لفظ اتنا مشہور ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سمجھ میں آ بات بلی والا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کا معنی کیا ہے حضرت بلی والا رضی اللہ عنہ تو ابو ہریرا کے اصل معنی جو ہیں بلی کا باپ ہے ہر رتن بلی کو کہتے ہیں ہرئی رت چھوٹی بلّی کو کہتے ہیں جیسے اسد ان شیر کو کہتے ہیں، چھوٹے شعر کو کہتے ہیں یہ عربی زبان کے قاعدے ہیں مقصد یہ کہ ابن الصویل مسافر کو اس میں سے حق دیا جائے گا بیت المال میں سے اگر عمر مسافر کو بیت المال میں سے حق نہیں دیتے ہیں تو مسافر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان سے مانگے اس لیے کہ یہ حق اللہ نے اس کو دیا ہے بات سمجھ میں آ ان کن تمام تم بلانزین یوم الرقان یومل تقلج اور یہ تقسیم کرنا ضروری ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس قرآن پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا بدر کے دن جس دن دو لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے چونکہ سب سے پہلے مسلمانوں کو غنیمتیں بڑی تعداد میں جنگ بدر میں ملی ہیں اس لیے جنگ بدر کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے اپنی رحمت سے اپنی برکت سے تمہیں جتوایا اس لیے اللہ کی رحمت کو بھول نہیں جانا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جو لوگ فتوحات کے بعد ان حقوق کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے اس دنیا میں شریعت اور طبیعت کے درمیان جنگ جاری ہے شریعت کہتی ہے کہ اس طرح کرو اور طبیعت کہتی ہے کہ مستیاں کرو یہ ایک امتحان ہے شریعت کو ہم آگے رکھیں گے طبیعت کو پیچھے رکھیں گے تو ہم غالب رہیں گے ہم ہر وقت جیتیں گے طبیعت کو ہم آگے کریں گے ناود باللہ شریعت کو پیچھے کریں گے تو ہم مغلوب ہو جائیں گے ہم ہار جائیں گے ہم نعوذ باللہ بزدل بن جائیں گے ہر کسی سے پھر ڈریں گے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد واللا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته